بسم اللہ عرحم الحمد اللہ ولاد آل مبارک وسلمواں سبق جو قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں تین سے لے کر دس تک تین کو کہتے ہیں سلاستن اور دس کو کہتے ہیں عشرتن کہہ لیجیے سلاسۃ سے لے کے اشارتن تک سلاسہ سے لے کے تک کے بعد آنے والا اسم نمبر ایک جمع ہوگا اور نمبر دو حالت جر میں ہوگا تین سے لے کے دس تک یہ جو ہنسے ہیں آداد ہیں ان کے بعد آنے والا اسم نمبر ایک جمع ہوگا نمبر دو حالت جر میں یہ قاعدہ یاد رکھنے کی بجائے ایک مثال آپ یاد کر لیجئے ذہن نشین کر لیجیے تو رجالن تین آدمی تو سلاحات تو راجولن بھی کہنا غلط ہوگا اور تو رجالن کہنا بھی غلط ہوگا سلاساتو راجولن یہ کہنا بھی غلط ہے اور سلار رجال رجالون کہنا بھی غلط تو مثال اگر آپ کے وہنشین ہوگی تو آپ خود ہی پہچان سکیں گے پہچان لیں گے کہ تین سے لے کے دس تک کے بعد آنے والے اسم کس حالت میں استعمال ہوں گے اور کس طرح ہوں گے حالت میں استعمال ہوں گے اور جمع چنانچہ اب اس میں دیکھیے انیسواں سبق المدیر و پرنسپل کم طالبا جدیدا فی فصل کا یا شیخو. کم کتنے طالبا جدیدا نئے طالب علم فی فصل آپ کی کلاس میں یا شیخو احترام کے لیے شیخ صاحب جناب شیخ آپ کی کلاس میں کتنے نئے طالب علم ہیں المدرس و استاد فی ہی اشرۃ اللہ بن اس میں دس نئے طالب علم ہیں اشرۃ اللہ بن دن الدین دن الدین جمع ہے جدید کی المدیر و پرنسپل من اینہم ہم وہ کہاں سے ہیں وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اکلو ہم مم بالدین آ کے آ وہ سب کے سب وہ تمام مم بال دن ایک ملک سے ہیں ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں المدرس و استاد اللہ جی نہیں ہم بلادن دن وہ مختلف ملکوں سے ہیں من ان میں سے سلاثت اللہ بن تین طالب علم الفلی فلپائن سے ہیں طلاب من اليابانی اور چار طالب علم جاپان سے ہیں وہ طالبانی من سینی اور دو طالب علم چین سے ہیں چائنا سے تعلق رکھتے ہیں وہ طالب ال مالیزیا اور ایک طالب علم سے ہے مالیزیا یعنی ملائیشیا المدیر و پرنسپل افی فصل کا طلاب من امریکہ آپ کی کلاس میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں فصلی کا من امریکہ کیا آپ کی کلاس میں امریکہ کے طلبہ ہیں المدرس استاد نام جی ہاں فی سبا کو تلّ من امریکہ اس میں سات طالب علم ہیں امریکہ سے امریکہ کے سات طالب علم ہیں الم پرنسپل اہم جدودن کیا وہ نئے ہیں جدودن دن جمع جدیدن کی کیا وہ نئے ہیں المدرس و استاد اللہ جی نہیں ہم کدامہ وہ پرانے ہیں کداما جمع ہے قدیم ان کی الم و پرنسپل کم طالب فی ہی من اربا اس میں کتنے طالب علم ہیں یورپ کے یورپ سے تعلق رکھنے والے اس میں کتنے طالب علم ہیں یعنی کلاس میں المدرس استاد فی ہی اس میں یعنی کلاس میں کم سو من ان کلر پانچ طالب علم ہیں انگلینڈ کے وسمانیہ تو بن من المانیہ اور آٹھ طالب علم ہیں المانیہ یعنی جرمنی کے وطہ تو اللہ من فرنسا اور چھ طالب علم ہیں فرانس کے من اور نو طالب علم ہیں یوگو سلافیہ کے شکرن یا شیخو شکریہ اے محترم شیخ تمرین مشکیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک اکرا وقت پڑھیے اور لکھیے ابھی ہم نے بتایا لیٹ آنے والے دوبارہ سن لیں تین سے لے کے دس تک یعنی سلاحتن سے لے کے اشارتن تک یہ جو ہنسے ہیں یہ جو آداد ہیں ان کے بعد آنے والا اسم تین سے لے کے دس تک کے ہنسوں کے بعد آنے والا اسم نمبر ایک جمع ہوگا اور نمبر دو حالت جرمیں ابھی ہم نے کہا کہ یہ قاعدہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت نہیں ایک مثال ذہن نشین کر لیجیے رجالن یوں کہنا درست ہوگا سنچے سلاساتو تو الن بھی نہیں کہہ سکیں گے اور رجالن کہنا سلاساتے اس کروائی جا رہی ہے سلاساتو تلا بن تین طالب علم اربا تولا بن چار خم تو پانچ تو چھ سب تو سات ثمانیہ تو آٹھ تس تو نو تو دس تمریل رقم اسلام مشکل نمبر دو اقرا وقت پڑھی اور لکھیے ان دمسۃ میرے پاس پانچ کتابیں ہیں و اقلامن اور تین قلم ہیں خالد الہ سب نا خالد اس کے چھ بیٹے ہیں کم اخل لکی یا آمین اے آمینا آپ کے کتنے بھائی ہیں لی اور با جمع اور حالت میں لی اور با میرے چار بھائی ہیں فی البو اے سب ہفتے میں سات دن ہیں یومی ہی ترجمہ کر سکتے ہیں ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں کم ریالن ان دا آپ کے پاس کتنے ریال ہیں الآنا اب اس وقت یا امارو اے امار اے امار آپ کے پاس اس وقت کتنے ریال ہیں اندل آنا میرے پاس اس وقت سمانیات ریال آٹھ ریال ہیں فی حادل ہے اس ٹاؤن میں اس قصبے میں جدیدت نو نئے گھر ہیں لہٰذ ہی سیارتی اربات ابوابن اس گاڑی کے چار دروازے ہیں کم سمن و حادل کتابی اس کتاب کی کتنی قیمت ہے سمن سب ریالات ریال ونسن اس کی قیمت سات ریال اور آدھا ریال یعنی ساڑھے سات ریال ہے فی حاض الفصل اس کلاس میں اشرت اللہ بن قدامہ دس پرانے طلبہ ہیں وہ عربا اتو تلا اور چار نئے طلبہ ہیں کم کمیشن کا یا ابراہیم اے ابراہیم آپ آب کے پاس کتنی کمیزیں ہیں شرط ہیں اندی سمانیا تم سان میرے پاس آٹھ کمیز ہیں اندی ریالانی و خمس کروش ان کرش کی جمع کروش تیسرا ہمارے ہاں سولہ آنے ہوتے ہیں روپے میں وہاں بیس کروش ہوتے ہیں ایک ریال میں بیس کروش ان دیا نے میرے پاس دو ریال ہیں وہ خمسۃوشن اور پانچ آنے ہیں یا کہہ لیجئے میرے پاس سوا دو ریال ہیں فی الحافلتی اس بس میں اشارت رکابن دس سواریاں ہیں راکب ان کی جمع رکاب اس بس میں حافلہ بس اس بس میں دس سواریاں ہیں تمرین ریال کی جمع ریالات یہ کس جگہ کس نمبر پہ کم ریالن کا ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر اٹھارہ ایک سو ہم نے قائدہ کیا پڑھا تھا کہ کم کے بعد آنے والا اسم کم کم کے بعد آنے والا اس نمبر ایک واحد ہوگا اور نمبر دو حالتیں نسم ہوگا چنانچے کہنا ہو آپ کے پاس کتنے روپے ہیں تو کیا کہیں گے کم روبیتن اندا کتنے ریال ہیں کم ریالن انڈکا آپ کے پاس کتنے قلم ہیں کم اقلام نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے کم کالامن اندا آپ نے پوچھنا ہو اس کلاس میں کتنے طالب علم ہیں تو کم طلاب نہیں کہیں گے بلکہ واحد اور حالت میں کیا کہیں گے کم فال بن فیحد الفصلی اس درخت پر کتنے پرندے ہیں کم طائرن اللہ حاض شجا تو کم کے بعد آنے والا اسم واحد استعمال ہوگا اور ویسے تین سے لے کے دس تک کے جو آداد ہیں سے ہیں ان کے بعد آنے والا اسم جمع اور حالتیں میں اب دیکھیے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے مستعملن استعمال کرتے ہوئے العدد مذکورہ بین ال اس عدد کو جو مذکور ہے دو بریکٹوں کے درمیان پھر سنیے اخیر سے ترجمہ ترجمہ آخر سے دو بریکٹ کے درمیان مذکور عدد کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے مثال مثال کم کتاب اندا کا آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں اندی سلا ستو کتو بن میرے پاس تین کتابیں ہیں کم اخن لکھا یا حامد اے حامد آپ کے کتنے بھائی ہیں کہنا ہو میرے پانچ بھائی ہیں تو کہیں گے لی خم ستو اخوا لی کم ستو اخوتن کم امن لکی یا لیلا کم امن لکی آپ کے کتنے چچے ہیں یا لا اے کہنا ہو میرے چار چچے ہیں تو کیا کہیں گے لی اور با اتو امامن امن کی جمع امام لی اور با کم ابن الکھا پانی لیا کم ابن اللہ یا شیخ اے شیخ آپ کے کتنے بیٹے ہیں کہنا ہو میرے چھ بیٹے ہیں تو ابن ان کی جمع کیا ہے اب اور حالت جر میں کیا ہوگا اب تو کیا کہیں گے لی نا لیت اب نا کم سعالت در سی اس سبق میں کتنے سوال ہیں کہنا ہو اس سبق میں آٹھ سوال ہیں تو کیا کہیں گے فی ہادت در سی سمان یا کی جمع اص فی ہاد در سی سمان کم تص فی الحافی بس میں کتنی سواریاں ہیں کہنا ہو بس میں نو سواریاں ہیں تو کیا کہیں گے فی الحافی لتی تس راکب کی جمع رکاب تس آتو کم ریالن فی جیبی کا آپ کی جیب میں کتنے ریال ہیں کہنا ہو میری جیب میں سات ریال ہیں تو کیا کہیں گے فی جے بی فی جی بی سب آتو فی جئی سب کم سمن و کتابی اس کتاب کی کتنی قیمت ہے کہنا ہو اس کتاب کی قیمت دس ریال ہے تو کیا کہیں گے سمن و کتابی آشا ریالات ریا حاضل سمان کی ریالات آشا دس ریال ہے تمرین رقم اربا مشق نمبر چار اکتب لکھیے سے من منسلاسا اللہ اشارہ تین سے لے کر دس تک وجعل اور بنائیے کلن ہر ایک کو منل کلاتل آتی آتی آنے والے الفاظ میں سے ہر ایک لفظ کو کیا بنائیے مادہ ہاں کی زمین لوٹ رہی ہے آداد کی طرف ان آداد کا معدود کسی بھی ہنسے کے بعد آنے والا اس عربی گرامر میں اس ہنسے کا اس عدد کا کیا کہلاتا ہے معدود۔ مثال کے طور پہ تین آدمی تین کو تو کہیں گے عدد اور آدمی اس لفظ کو کیا کہیں گے عربی گرامر کے لحاظ سے محدود چار کتابیں چار عدد ہے اور کتابیں کیا محدود اب دیکھیے تین سے لے کر دس تک پڑھ چکے ہیں ہم کہ تین سے لے کر دس تک یہ لکھا ہوا تین سے لے کر دس تک کے جو آداد ہیں تین سے لے کر دس تک کی جو گنتی ہے عربی زبان میں یا کہہ لیجیے سلاستن سے لے کے اشارتن تک اس کے بعد آنے والا اسم جو کہ اس کا مادت کہلاتا ہے نمبر ایک کیا استعمال ہوگا جمع اور نمبر دو استعمال ہوگا وہ حالتیں جر میں اس کے آخر میں زیر آئے گی چونکہ علی نہیں ہوتا اس لیے ڈبل زیر دو زیریں آئیں گی تین سے لے کے دس تک کی گنتی کے بعد آنے والے اسم کے آخر میں ہے کون کون سے یہ آداد سلاحتن تین اور باتن چار خمسن پانچ سست چھ سب آن سات سمانیتن آٹھ نو شارہ دس اب مثال کے طور پہ کہنا ہو تین کتابیں تو کیا کہیں گے سلاسا تو کتاب نہیں بلکہ سلاساتو کتب بن حالت جر میں سلاساتو کتب بن بالکل اسی طرح جس طرح مضاف اور مزافلے کو استعمال کرتے ہیں سلاساتو کتب بن آگے بتائیے کہنا ہو چار کلمے تو کیا کہیں گے پہلے تو لفظ کی جمع بنائیے اور اس جمع کو حالت جر میں استعمال کر دیجئے کیا کہیں گے اور چار کلمے اور باطو اکلام تاجر ان کی جمع استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں تجار کہنا ہو پانچ تاجر تو کہیں گے خم سیتو تجار رجول ان کی جمع رجال ان آدمی کہنا ہو چھ آدمی تو کیا کہیں گے ست رجالن تالبن کی جمع تلّا بن کہنا ہو سات سات طلبہ تو کیا کہیں گے سب آتو تن ریال کی جمع ریالات کہنا ہو آٹھ ریال تو کیا کہیں گے سمان یاتو ریال تین کہتے ہیں جس طرح ہم نے کہا تھا ہمارے ہاں روپے میں سولہ آنے ہوتے ہیں یا کسی دور میں ہوتے تھے وہاں ریال میں بیس آنے ہوتے ہیں آنے کو کہتے ہیں کرش بیس کروش ہوتے ہیں کرش کی جمع کروشن کہنا ہو نو آنے نو کروش تو کیا کہیں گے تیس آتو قروشن اخن کی جمع استعمال ہوتی ہے اخوتن کہنا ہو دس بھائی تو کیا کہیں گے آشا راتو ابن کی جمع اب کہنا ہو تین بیٹے تو کیا کہ نصف آدھا ار ریال کے معنی میں ار ریال اس کی جمع ریالات الحاف بس اس کی جمع ہافن استآل سو کی جمع است سوالات البلد کوئی علاقہ ملک جمع اس کی بلاد عروبا یورپ فرنسا فرانس مختلف مختلف آگے ہے اليوم دن جمع اس کی ایام یامن ہمارے ہاں بھی استعمال کرتے ہیں یوم پاکستان القرش جمع اس کی قروشن راکبن کی جمع رخ سواریاں قدیم پرانا اس کی جمع قداما پرانے الجیب جمع اس کی جو یوبن المانیہ جرمنی یوگو سلافیہ یوگو سلافیا مالیزیا ملائیشیا